بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو طلباء اور ساتھیوں السلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ دوسرا لیکچر بھی پہلے لیکچر کی طرح آپ کو دلچسپ لگے گا اور ہم نے جو سفر شروع کیا ہے ایک قدم اٹھا کے یہ قدم کامیابی کی طرف بڑھتے ہی جائیں گے تو ساتھیوں ہم کل بات کر رہے تھے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کی کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور کس کو کیوں چاہیے ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے آج ہم ڈیٹیل میں بات یہ کریں گے کہ کیوں ڈیٹا ویئر ہاؤس وائی اے ڈیٹا ویئر ہاؤس تو ساتھیوں ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں اب ڈیٹیل اس کی یہ ہے کہ آپ نے مور کا نام شاید سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو آپ نے آج سن لیا تو مور ایک بڑا کامیاب سائنسدان ہے جس نے کہ مائکرو پروسیسر بنایا ہے جو تقریباً آپ کے بھی اور میرے کمپیوٹرز میں چل رہا ہے تو مورز کا ایک لا بڑا مشہور ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تقریباً سال میں یا ڈیڑھ سال میں جو کمپیوٹر کی جو پروسیسنگ پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے یہ مورز لاء ہے اس کے ایکزیکٹ نمبرز میں ہم نہیں جاتے مورز لاء کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا کیپیسٹی ہے سٹوریج کرنے کی اس کے ساتھ بھی مورز لا چلتا ہے لیکن آپ کو یہ سن کے شاید حیرت ہوگی یقیناً حیرت ہوگی کہ جس تیزی کے ساتھ مائکرو پروسیسرز کی پروسیسنگ پاور بڑھتی جا رہی ہے اور ڈیٹا اور اس کی کاسٹ گھٹتی جا رہی ہے جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ اس سے زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور جو سٹوریج کی کاسٹ ہے وہ زیادہ تیزی سے کام ہوتی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈیٹا اسٹور کرنے کے اور زیادہ مواقع ہیں اور جتنے زیادہ مواقع ہوں گے ڈیٹا اتنا ہی سٹور کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ بریف کیس جب بھر جائے آپ کا تو آپ بڑا بریف کیس لے لیتے ہیں اور آپ اس سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ بڑا بریف کیس بھی جلدی بھر جاتا ہے تو بریف کیس جتنا بڑا ہوگا وہ پھر الٹیمیٹلی بھر جائے گا یہی حال اسٹوریج کا ہے کہ اسٹوریج کی سائز اویلیبل بڑھتا جا رہا ہے اور چونکہ کاسٹ کم ہوتی جا رہی ہے اس لیے زیادہ ڈیٹا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس لیے زیادہ ڈیٹا اسٹور کیا جا رہا ہے ایک بات دوسری ریکوائرمنٹ ڈیٹا ویئر کی یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری از the بیسٹ پرڈکٹر of the فیوچر مثال کے طور پہ آپ جب کہیں نوکری کے لیے جائیں گے یا جب آپ نے داخلے کے لیے یہاں اپلائی کیا یا کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تو انہوں نے آپ کے میٹرک کے نمبر دیکھے آپ کے ایف ایس سی کے نمبر دیکھے ہو سکتا ہے کہ انٹرنس ٹیسٹ لیا گیا ہو وہ اس بات کو ایسیس کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ آپ کی پہلے پرفارمنس کیسی تھی اگر آپ کے پہلے پرفارمنس زیادہ اچھی نہیں تھی خدا نہ نخواستہ تو یہ کافی اس طرف بتاتا ہے پوائنٹ کرتا ہے کہ خدا نخواستہ آئندہ بھی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو ہسٹری از اے گڈ پرڈکٹر آف دا فیوچر انسان ہمیشہ سے فیوچر کی تلاش میں رہتا ہے فیوچر جاننا چاہتا ہے تو ہم سائنسی بنیادوں پہ پاسٹ کو لے کے فیوچر کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ڈیٹا ویر ہاؤس چاہیے ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بات بہت احتیاط کے ساتھ غور کے ساتھ سمجھنی ضروری ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف ہسٹری کو دیکھ کے فیوچر کو پرڈکٹ کرتے رہیں گے تو آپ خدا نخواستہ ہسٹری میں پھنسے رہ جائیں گے اس لیے کہ آپ نے پاسٹ کو لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈومین نالج استعمال کرنی ہے آپ نے عقل استعمال کرنی ہے آپ نے انفارمیشن استعمال کرنی ہے انٹیلیجنس استعمال کرنی ہے پھر آپ ہسٹری کو لے کے فیوچر کو پرڈکٹ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے ادر وائز اٹ وڈ بی ان ان فیوٹیلیٹی یہ اس بات کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے تیسری وجہ ڈیٹا ویئر ہاؤس آپ کو کیوں چاہیے اٹ گوس اے ہول پکچر آف دا آرگنائزیشن یہ آپ کو اپنے ادارے کی ایک مکمل تصویر دکھاتا ہے کیسے دکھاتا ہے میں آپ کو مثال لیتا ہوں ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہم ایک بینک ہیں یا میں ایک بینک ہوں آف کورس میں بینک نہیں ہوں میں ایک مثال لے رہا ہوں صرف آپ کو تو بینک ہوں میں اور بینک کے پاس کسٹمرز ہوتے ہیں کسٹمر کچھ ایسے ہیں جن کے چیکنگ اکاؤنٹ ہے کچھ کے چیکنگ اکاؤنٹ بھی ہیں اور سیونگ اکاؤنٹس بھی ہیں کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے سیونگ اکاؤنٹس ہوں گے اور انہوں نے گاڑی لیز پہ لی ہوئی ہوگی یا کچھ اور کمپیوٹر لیز پہ لیا ہوگا کچھ ایسے ہوں گے جن کے یہ دو طرح کے اکاؤنٹ ہوں گے گاڑی بھی لیز پہ لی ہوگی اے ٹی ایم کارڈ بھی ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے شاید دو اکاؤنٹس ہوں گاڑی تو لیز نہ کی ہو اے ٹی ایم کارڈ ہو اور قرضہ لیا ہواؤ لون لیا ہوا گھر بنانے کے لیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بینک کے کسٹمرز مختلف ڈومینس میں مختلف صورتوں میں اس کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن یہ سارے کسٹمرز بلانگ تو اسی بینک کو کرتے ہیں اسی بینک کے سارے کسٹمرز ہیں لیکن بینک ان سارے کسٹمرز کے بارے میں بیک وقت نہیں جان سکتا سارے کیا وہ ایک کسٹمر جو مختلف طریقے سے اس کا بینک کے ساتھ تعلق ہے بینک اس کے بارے میں نہیں جان سکتا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بینک کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے یونیک کسٹمرس کتنے ہیں یا بینک اگر کوئی کیمپین اسٹارٹ کرتا ہے کوئی نئی سرویس آفر کرتا ہے تو اس کو یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ جو ایک خط بھیج رہا ہے وہ جو اس نے پانچ خط بھیجے ہیں وہ پانچ خط ایک ہی بندے کو بھیج دیے ہیں بڑا خرچہ ہے اگر آپ نے ہزاروں یا لاکھوں کسٹمرس کو ایسے خط بھیجنے ہیں تو یہ بڑے ایکسپینسو چیز ہے تو یہ ایک تیسرا ریزن ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس ہونے کا ہم چوتھے ریزن کی طرف آتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ہونے کی اور چوتھا ریزن کیا ہے چوتھا ریزن یہ ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا جب صرف اور صرف ڈیٹا بیسے سے کام چل جائے چلتا تھا وہ زمانہ گزر گیا جب صرف ایم آئی ایس یا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے کام چل جایا کرتا تھا اب بینکس یہ کہتے ہیں اب ادارے یہ کہتے ہیں بزنسز یہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ انٹیلیجنس اگر آپ کی سلائڈ یا جو پچھلا لیکچر تھا اس کی سلائڈ کو ذہن میں لے کے ہیں تو ہم نے ایک پیرامڈ بنایا تھا اس پیرامڈ کے اوپر انٹیلیجنس تھی سب سے اوپر انٹیلیجنس تھی تو بزنس انٹیلیجنس مانگتے ہیں انٹیلیجنس کا بزنس کے کانٹیکسٹ میں کیا مطلب ہے میں آپ کو ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں مثال کے طور پہ ایک بینک کا کسٹمر چلا جاتا ہے ایک بینک کا کسٹمر چلا جاتا ہے عام حالات میں کیا ہوگا عام حالات میں جب بینک کا کسٹمر چلا جائے گا تو بینک والے اس کا اکاؤنٹ کلوز کر دیں گے اس کی ریکارڈ کیپنگ افکورس بند ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے لیکن اگر ایک بینک کسٹمرز لوز کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے تو یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے بینک کی بزنس کو نقصان پہنچ رہا ہے بینک یہ جاننا چاہے گا کہ وائی ایم آئی لوزنگ دوز کسٹمرز وہ کسٹمرز کیوں جا رہے ہیں کیوں جانے کے لیے اپ کوئی کسٹمر بتا کے تو نہیں جاتا اس نے کوئی پرفارما تو فیل نہیں کرنا کہ جی میں اس لیے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا بینک میں جب کسٹمر چھوڑ کے جائیں گے تو ایک پیٹرن بنے گا ہو سکتا ہے وہ پیسے نکالنا شروع کر دیں جیسے آپ کو علم میں ہوگا کہ جس وقت رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آنے لگتی ہے سب لوگ بینکوں سے پیسہ نکلوا لیتے ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ ایک جیسے جب بارش ہوتی ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ اچانک جو ہے نا کوئی جیسے کوئی نلکا کھل جائے اور بارش شروع ہو جاتی ہے بارش ہونے سے پہلے ایک ماحول بنتا ہے ہوا جلتی ہے بادل آتے ہیں سورج چھپ جاتا ہے کچھ ٹمپریچر گر جاتا ہے اس کے بعد بارش ہوتی ہے ایگزیکٹلی جب کسٹمر بینک کو چھوڑ کے جاتا ہے تو ایسے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں بارش نہیں وہ کرتا لیکن کچھ پیٹرن بنتے ہیں اور وہ پیٹرن بزنس انٹیلیجنس کو ہم کور کرتے ہیں اس کے انڈر اور اس لیے آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس چاہیے ہوتا ہے تو ہم نے چار مختصر طور پہ بات کی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کیا ضرورت ہے اور کیوں چاہیے ہوتا ہے اف کورس جب کورس چلتا جائے گا آگے تو ہم اور بھی باتیں کریں گے ڈیٹا ویئر ہاؤس کیوں چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں وائی ار ڈیٹا ویئر ہاؤس میں نے تو ابھی آپ کو مختصر طور پہ یہ بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے چار پوائنٹس کیا ہیں آپ کو کیوں چاہیے ہوتے ہیں آپ کو اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے اب ہم ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو اپنی یہ سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ڈیٹا سیٹس بڑھتے جا رہے ہیں ہم نے مورز لاء کے ریفرنس سے یہ بات کی تھی کہ ڈیٹا کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے اور جو سٹوریج کیپیسٹی کی قیمت ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے لیکن صرف یہ بات نہیں ہے بات ایک اور بھی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ڈیٹا کا جو سائز ہے جو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے میں نے کل آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی آ, موبائل فونس کے ریفرنس سے کہ ہمارے ملک میں اس وقت تقریبا ٹین ملین یا ایک کروڑ موبائل فون یوزرز ہیں جب یہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے صرف موبائل فون یوزرز ہی ایک دوسرے سے بات کریں تو آپ سوچیں کتنی ٹیلو فون کالز ہوں گی اور جب یہ موبائل فون یوزرز فکس ٹیلو فونز کے اوپر کالز کرنا شروع کریں تو سوچیں کتنی کالز ہوں گی اور جب فکس ٹیلیفون والے موبائل کو کال کرنا شروع کریں سوچیں کتنی کالز ہوں گی اور جب یہ موبائل والے ملک سے باہر کال شروع کر دیں ملک کے اندر کال آنا شروع ہو جائیں یہ انٹرنیٹ ایکسس کرنا شروع کر دیں یا ایس ایم ایس بھیجنا شروع کر دیں یا امیجز بھیجنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے کارسپونڈنگ جو آپ نے ڈیٹا اسٹور کرنا ہے وہ کتنا زیادہ ہے تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ جو اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے جو ڈیٹا سیٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے گھٹنا نہیں ہے انہوں نے تو میں آپ کو سلائڈ سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈیٹا سیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے ہم ایک چھوٹی سی مثال سے شروع کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک میگا بائٹ کی ایک میگا بائٹ کتنا ہوتا ہے ایک میگا بائٹ کو اگر بائنری میں دیکھیں تو یہ تقریباً بنتا ہے 2 پاور 20 یا ایک میگا بائٹ کو اگر ہم ڈیسیمل میں دیکھیں تو یہ بنتا ہے ایک ملین یا 10 پاور 6 بائٹس آپ نے چھوٹی فلاپی دیکھی ہوگی جو 1.3 انچز کی تقریباً ہوتی ہے اس میں 1.14 میگا بائٹ تقریباً ڈیٹا آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹا سا ناول جو ہے وہ ایک میگا بائٹ کی تقریباً جگہ لیتا ہے تو یہ تو ایک میگا بائٹ ہو گیا مطلب ایک میگا بائٹ کو اتنی خاص چیز نہیں ہے معمولی سی چیز ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک گیگا بائٹ کی ایک گیگا وائٹ جو ہے اگر اس کو آپ بائنری میں دیکھیں تو 2 کی پاور 30 بنتا ہے اتنی بائٹس بنتے ہیں اگر اس کو آپ ڈیسمل میں دیکھیں تو یہ ٹین کی پاور نائن بائٹس بنتے ہیں یعنی کہ میگا سے ایک ہزار گنا زیادہ یہ اس کو اگر آپ کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کریں مطلب نمبر ہے نا جی نمبر کو جب تک آپ وہ کہتے ہیں نا سیئنگ از تو جب اس نمبر کو کسی شکل میں لے کے آئے تو وہ کیا بنے گا تو وہ یہ بنے گا یہ اتنے سارے کاغذ کے رم بن جائیں گے جو ایک وین چھوٹی جو وینس دیکھی ہوں گی آپ نے وہ اس کی جو بیک ہے وہ ساری بھر جائے گی اگر آپ ایک گیگا بائٹس کو کاغذ پر پرنٹ کریں تو اتنی جگہ لے گی یہ ایک گیگا وائٹ ہے تو گیگا بائٹ خاصی بڑی کیپیسٹی ہے لیکن آپ کو سن کے یہ یقیناً حیرت ہوگی کہ گیگا وائٹ کوئی خاص چیز رہی نہیں ہے اب اس لیے کہ اب تو کمپیوٹرز میں بھی گیگا وائٹ کی رحم آ جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں ایک ہزار گنا گیگا بائٹ کے اوپر یا ون تھاؤزنڈ ٹائمز گیگا بائٹ جس کو ٹیرا وائٹ کہتے ہیں ٹیرا وائٹ کیا ہے بائندری کے اندر ٹو کی پاور یا ٹین کی پاور 12 بائٹس یہ ٹیرا بائٹ ہے ٹیرا بائٹ کتنا زیادہ ہے ٹیرا بائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پچاس ہزار درختوں کو کاٹیں ان سے آپ کاغذ بنائیں اور ان کاغذوں پہ آپ پرنٹ کر لیں تو جو ٹیرا بائٹ میں اتنا ڈیٹا ہے کہ ان سارے کاغذوں کو بھر دے گا پچاس ہزار درخت آپ کو یہ سن کے یقیناً حیرت ہوگی کہ آج کی بات نہیں چند سال پہلے تک امریکہ میں ایسے بزنسز تھے اور آج بھی ہیں کہ جن کے پاس ڈیٹا ایک دو ٹیرا بائٹس نہیں ٹینز آف ٹیرا بائٹس بعض ہنڈریڈ آف ٹیرابائٹس میں ڈیٹا تھا اور ہے اور گرو کرتا جا رہا ہے اور ایک میں ابھی آپ کو آگے اور بھی مثالیں دوں گا ان بزنسز کو اب بھی بزنس میں رہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ ویئر ہاؤسنگ استعمال کر رہے تھے وہ ڈیٹا کو ہینڈل کر سکتے تھے ٹیرا کے بعد ہم اگلی طرف آتے ہیں یعنی کہ ایک ہزار ٹیرا کہ جس کو پیٹا وائٹس کہتے ہیں تو پیٹا بائٹس جو ہے اگر اس کو بائنری میں دیکھیں تو وہ ٹو کی پاور ففٹی بائٹس بنتا ہے یا ٹین کی پاور 1000 ٹائمز آف ٹیرا بائٹ بنتا ہے تو پیٹا بائٹ کتنا ہوتا ہے امریکن جو ریسرچ یونیورسٹیز ہیں یا امریکہ کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ ساری کی ساری یونیورسٹیز میں جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے دیٹ کمز ٹو اباؤٹ ٹو پیٹا بائٹ یعنی کہ ایک ہزار ٹیرا بائٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یونیورسٹیز میں ہی دو پی بائٹ دیٹا ڈیٹا پڑا ہوا ہے صرف یونیورسٹیز میں جو ڈیٹا اس کے علاوہ ریسرچ آرگنائزیشن میں پڑا ہوا ہے جو ڈیٹا ریسرچ میں جنریٹ ہوتا ہے جس کے میں آپ کو اگلی شاید سلائیڈ میں دکھاؤں گا وہ تو پیٹا وائٹ کو بھی کراس کر جاتا ہے اور پی ٹا کا جو ہزار گنا ہے یا پانچ ہزار پیٹا وائٹس یہ وہ ڈیٹا ہے جو آج تک جب سے دنیا بنی ہے جو کچھ بھی لوگوں نے بولا ہے کہا ہے آج تک یہ پانچ ہزار گنا پیٹا وائٹس ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ڈیٹا سیٹس ہیں وہ نہ صرف گرو کر رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ ڈیٹا سیٹس ایسے بھی ہیں کہ جو ہم نے جانتے بوجھتے ریکارڈ نہیں کیے ہم نے بنائے نہیں ہیں لیکن وہ موجود ہیں اور جب تک ہم ان کو استعمال نہیں کر سکیں گے ہمیں ان سے پورا فائدہ نہیں ہو سکے گا اور یہ جو ڈیٹا سیٹس ہیں یا جو ڈیٹا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تمام امریکہ کی یونیورسٹیز کی جو لائبریریز میں مٹیریل پڑا ہوا ہے اگر آپ اس کو سارا سرچ کر سکیں اگر امریکہ میں سارے اس کو لوگ سرچ کر سکیں تو آپ سوچیں کہ تھوڑی سی دیر میں کتنا کام کیا جا سکتا ہے تھوڑی سی دیر میں کتنا کام کیا جا سکتا ہے یہ ایک ریزن ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ہونے کا ٹھیک ہے جی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ڈیٹا کے چونکہ سائز بھی بڑھتا جا رہا ہے اس لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ضرورت ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈیٹا کا سائز بڑھتا جا رہا ہے اور ڈیٹا کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے اب آپ اپنی سلائیڈ کو دیکھیں اور میں آپ کو ایکچولی کوانٹیفائی کروں گا اسے کوانٹیفائی کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کو ایسے روپے پیسے ڈالر سینٹس میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ جو ڈیٹا کی کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے تو پر بائٹ اس کی کاسٹ کیا بنے گی ٹھیک ہے جی اس سے پہلے ایک اپنے بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جو بزنسز دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ہر سال ڈبل ہو جاتا ہے ہر سال دگنا ہو جاتا ہے جیسے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ 1990 میں ایک میگا بائٹ کی کاسٹ تقریباً پندرہ ڈالر تھی پندرہ ڈالر کاسٹ آتی تھی ایک میگا بائٹ کو اسٹور کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ادارے کے پاس سے سرٹن اماؤنٹ آف منی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اور ان کے پاس اگر ایک گیگا وائٹ آف ڈیٹا ہے ایک گیگا وائٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پندرہ ڈالر چاہیے تھے اور وہ پندرہ ہزار ڈالر افورڈ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنا ڈیٹا اسٹور ہی نہیں کر سکتے تھے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کا سگنیفکینس کیا ہے بارہ سال کے بعد یعنی کہ دو ہزار دو میں یہ قیمت گھٹ کے پندرہ سینٹ کے اوپر آ گئی یعنی کہ سو گنا کم ہو گئی دو ہزار دو میں ایک میگا بائٹ کو اسٹور کرنے کی کاسٹ پندرہ سینٹ پہ آ چکی اور ایک دو سال کے بعد دو ہزار تک ٹو سیون تک یہ کاسٹ ایک سینٹ سے بھی نیچے چلی جائے گی یعنی کہ ڈیڑھ سو گنا ڈیڑھ سو گنا کم ہو جائے گی تو ساتھیوں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹا کی سٹوریج کی کاسٹ گھٹتی گئی اور اب جو آپ سلائیڈ پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف اداروں میں جو ڈیٹا موجود ہے اور جو ڈیٹا جنریٹ ہو جائے گا وہ کتنا زیادہ ہے مطلب ہم لمبے چوڑے فیوچر کی بات نہیں کر رہے آپ دیکھیں کہ وال جو ایک بہت بڑا چین اسٹور ہے امریکہ میں اگر آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہو اس کے بارے میں جاننے کے لیے تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے والمارٹ کے بارے میں بڑی اسٹڈیز بھی مل جائیں گی ان کے سٹورز کے بارے میں معلومات مل جائیں گی کہ ان کے سٹورز کہاں کہاں ہیں اور کتنے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم فیوچر کی بات نہیں کر رہے جیسے میں نے آپ سے لیکچر ون میں بھی کہا تھا کہ بدقسمتی قسمتی سے جس کو ہم فیوچر سمجھتے ہیں وہ ڈیولپڈ ورلڈ میں پریزنٹ ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے آپ کو پریزنٹ میں لے کے جائیں ڈیولپڈ ورلڈ کے پھر آپ فرانس ٹیلی کام میں ڈیٹا سیٹ کا سائز دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ ہے اور سن جہاں پہ پارٹیکل ریسرچ ہو رہی ہے پارٹیکل ایکسلیٹرز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے وہ ڈیٹا تو بہت ہی زیادہ ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا سیٹ بڑھتے جا رہے ہیں ڈیٹا کے سائز بڑھتے جا رہے ہیں اب یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا کے سائز کے بارے میں بات بتائی ہے اس سے کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آلریڈی غلط فہمی کا شکار تو میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک سلائڈ بتاتا ہوں کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس از ناٹ اے ویئر ہاؤس آف ڈیٹا مطلب کہنے کا کہ یہ ہے کہ آپ اگر بہت سارا ڈیٹا جمع کر لیں ایک صاحب کہیں جی میرے پاس ایک گیگا بائٹ آف ڈیٹا ہے تو میرے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے ایک صاحب کہیں نہیں جی نہیں میرے پاس 500 گیگا بائٹ کا ڈیٹا ہے میرے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے ایک صاحب کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو ایک ٹیرا بائٹ ڈیٹا ہے اور یہ ڈیٹا ویئر ہاؤز ہے ایسی بات نہیں ہے ڈیٹا کے سائز بڑھا لینے سے ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں بن جاتا ٹھیک ہے جی اگر ایک صاحب کے پاس ایک الماری بھری ہوئی ہے فائلوں سے اور وہ کہتے ہیں جی میرے پاس بہت معلومات ہیں لیکن وہ ہر فائل کھول کے نہیں دیکھ سکتے اور اگر وہ پانچ سو بھی ایسی الماریاں کھڑی کر لیں تو اس کی افادیت اور گھٹ جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ڈیٹا کہ سائز بڑا کرنے سے ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں بن جایا کرتے یہ بات غور سے سمجھیں ہم آگے چلیں گے پورا کورس ہے میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ڈیٹا ویئر میں ہوں تو ویئر آف ڈیٹا سے ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی طرف چلے جاتے ہیں اور ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جاتا ہے تو کیا مقصد اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ سائز سب کچھ نہیں ہوتا سائز از ناٹ ایوری اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ دوست بیٹھے ہوئے گپیں لگا رہے تھے بڑکے مار رہے تھے ایک نے کہا کہ میرے بھائی نے پانی میں ڈبکی لگائی اور وہ پانچ منٹ تک باہر نہیں آیا پانچ منٹ انڈر واٹر رہا دوسرے نے کہا جی میرے والد صاحب نے پانی میں ڈبکی لگائی اور وہ آٹھ منٹ پانی میں بیٹھے رہے اور باہر آٹھ منٹ کے بعد آئے وہ زیادہ طاقتور ہیں تیسرے نے کہا کہ جی آپ تو کوئی بات بھی نہیں کر رہے میرے دادا نے بیس سال پہلے پانی میں ڈبکی لگائی تھی ہم آج تک ان کا انتظار کریں باہر آنے کا تو پتا ہی چلا کہ سائز ڈز ناٹ میٹرز والیوم بڑی کر لینے سے میگا وائٹس بڑھا لینے سے گیگا وائٹس بڑھا لینے سے ڈیٹا ویر نہیں بن جایا کرتے اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اگلے ریزن کی طرف چلتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤز ہمیں کیوں چاہیے ڈیٹا ویئر ہاؤس ہمیں اس لیے چاہیے کہ میں نے آپ کو کل پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے دنیا میں ترقی عام طور پہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک ریسرچر یہ کہتا ہے کہ میرا تو بڑا دل چاہ رہا ہے ریسرچ کرنے کے لیے تو اس پہ ریسرچ کر لی جائے جب تک کسی چیز کی افادیت نہ ہو ثابت نہ کی جا سکے وہ چیز نہیں چلتی اور خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے جب تک کسی چیز کے پیچھے پیسہ نہ ہو ٹھیک ہے جی پیسہ اس کو پروپیل نہ کرتا ہو یا جس سے بزنس پیسہ نہ بنا سکتے ہوں وہ چیز آگے نہیں چلا کرتی ٹھیک ہے تو ہم اب ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ بزنس کیسے انٹیلیجنس کو مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور میں آپ کچھ سلائیڈس دکھاتا ہوں تو بزنس از ڈیمانڈ انٹیلیجنس بزنس ڈیمانڈ کرتے ہیں انٹیلیجنس سے کیا ان کا انٹیلیجنس سے کیا مطلب ہے مطلب اس کا یہ نہیں کہ کمپیوٹر بولنا شروع کر دیں یا وہ جو بولتے ہیں وہ کمپیوٹر سمجھنا شروع کر دیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے پاس ڈیٹا سیٹس جو ڈیٹا بیسز ان سے وہ انٹیگریٹ کر لیا جائے ان کو جوڑ لیا جائے ان کو ملا لیا جائے آپس میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ابھی اگلی سلائڈوں میں کہ انٹیگریشن سے کیا مطلب ہے ان کو جوڑ لیا جائے اور ان سے کمپلیکس کویشچنس پوچھے جا سکیں کامپلیکس کویسچن کیا ہوتا ہے یہ بھی اگلی سلائڈ میں آنے والا ہے کامپلیکس کویشچن وہ کویشچن ہوتا ہے کہ جس میں آپ ملٹیپل ٹیبلس کو جوڑتے ہیں آپ میں آپ آپریشن اور آپ بہت سارے ایٹریبیوٹس کو استعمال کرتے ہیں بہت سارے ویریبلس کو استعمال کرتے ہیں آپ عام طور پہ پرائمری کی کو نہیں استعمال کرتے ان سب کو جوڑ کے ملا کے جو آپ کیوریز چلاتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کامپلیکس کوسچنس ان کو آپ کہتے ہیں کامپلیکس کیوریز اور جن اداروں میں یہ کیوریز ایسی چلائی جاتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے انٹیلیجنٹ انٹرپرائزز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹیلیجنٹ انٹرپرائز ہوتا کیا ہے اس سوال کا جواب بھی میں ان سوالوں سے دوں گا جو کہ عام نان انٹیلیجنٹ انٹرپرائز میں کیے جاتے ہیں وہ سوال کیا ہوتے ہیں مثال کے طور پہ بھئی مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے آئٹمس جو تھے وہ سیل ہوئی تھی پچھلے مہینے میں ایک اور کیوری ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ جی فلانا صاحب نے کون سا آئٹم خریدے مجھے یہ بتا دیں کہ جو پچھلے سال یا جو پچھلے مہینے یہ پچھلے ہفتے جو آئٹمس کی سیل ہوئی تھی ان کو گروپنگ کر دیں ان کو آئٹم ورسز منتھ آئٹم ورسز ویک ان کی گروپنگ کر دیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ بتا دیں کہ ٹرانزیکشنز کا کیا حساب تھا کتنی ہوئی تھی تو آپ غور کریں یہ بڑی سادی سادی سی کیوریز ہیں یہ کمپلیکس کیوریز نہیں ہیں یہ وہ کیوریز ہیں کہ جن میں دس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے تو جن کا بڑا سگنیفیکینس ہو سکتا تھا لیکن آج کل کے زمانے میں ان کا وہ سگنیفکینس نہیں ہے یہ کیوریز ایک بزنس کو چلانے کے لیے تو استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن جو ڈیٹا ویئر ہے کا مقصد ہے کہ آپ کا بزنس کیسے چل رہا ہے آپ نے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے اس میں زیادہ کارآمد نہیں ہے تو ایک جو انٹیلیجنٹ انٹرپرائز ہے اس میں کیوریز کیا ہوتی ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کون سے آئٹمس ایک ساتھ زیادہ بکتے ہیں اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کون سے آئٹم ساتھ بکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایک آئٹم کی سیل کا مجھے پتہ چل گیا ہے تو میں دوسرا آئٹم بھی سٹور کر لوں گا غور کریں میں اگر ایک بزنس ہوں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ میں نے پہلے آئٹم خریدے پیسہ بسا لیا میں نے اس کے بعد میں نے ان آئٹمس کو شیلف میں لا کے رکھا ان کو میں نے اسٹور کیا ویئر ہاؤس کا کرایہ دیا میں نے میں نے لوگ رکھے آکے کے اگر مجھے پہلے سے پتہ چل جائے ان سوالوں کے جواب تو میں بہت سے پیسے بچا سکتا ہوں اس کے بعد جو آئٹمس ساتھ بکتے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ ان آئٹمس کو میں ایک ساتھ ساتھ رکھوں مثال کے طور پہ عید کے دوران جب میٹھی عید آتی ہے تو جو شخص سیویاں خریدے گا وہ دودھ بھی خریدے گا وہ کشمش بادام اور اس طرح کی چیزیں بھی خریدے گا چینی بھی خریدے گا تو ایسی چیزوں کو اگر آپ ساتھ رکھ دیں گے تو سیویوں کے سیویاں تو بکنی ہی بکنی ہیں باقی چیزوں کی بھی سیل بڑھ جائے گی اب آپ یہ تو وہ آئٹمز ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ایکسپیرئنس یا اگر بقرعید پہ کسی نے اگر کوئی چھری خریدنی ہے یا سیخیں خریدنی ہیں تو ساتھ وہ مسالے بھی خریدے گا ان کو بھی ساتھ رکھ دیں لیکن بہت سے ایسے آئٹمز ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا اور انٹیلیجنٹ انٹرپرائز یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ آئٹمس کون سے ہیں اور اگر کچھ ایسے آئٹم ساتھ بک رہے ہیں تو میں یہ کروں گا ہو سکتا ہے کہ جو آئٹم بکتا ہے اور دوسرا ساتھ بکتا ہے اس کی قیمت بڑھا دوں کیونکہ دوسرا آئٹم تو بکنا ہی بکنا ہے اور اگر قیمت تھوڑی زیادہ ہوگی تو تب بھی بک جائے گا تو یہ ایک انٹیلیجنٹ انٹرپرائز میں اس طرح کے سوالوں کے بارے میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور ان کے جواب چاہیے ہوتے ہیں اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوال ہیں مثال کے طور پہ کون سے کسٹمرز کو میں ٹارگٹ کروں کسی مارکیٹنگ کیمپین میں اور وہ کسٹمرز جو ہوں گے وہ کیسے رسپونڈ کریں گے مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر میں کوئی پیکج لے کے آتا ہوں تو وہ پیکج کون سا ہو کہ جس کی مارکیٹ رسپونڈ کرے آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کبھی سڑک سے گزرتے ہوں گے آپ دیکھیں بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں بل بورڈز لگے ہوتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس میں زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں اس میں زیادہ عمر کے لوگ کیوں نہیں ہوتے اس میں میرے جیسے جن کے داڑھی میں سفید بال ہیں ایسے لوگ کیوں نظر نہیں آتے آپ کو اس لیے نظر نہیں آتے کہ پاکستان از ون آف دا ینگسٹ نیشنس آف دا ورلڈ جس ایج گروپ کو اشتہاری کمپنیاں ٹارگٹ کرتی ہیں اس ایج گروپ کے لوگ سب سے زیادہ ہیں پاکستان میں تو جو میرے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا ہے جو میرے پاس ویئر میں ڈیٹا ہے انٹیلیجنٹ انٹرپرائز یہ جاننا چاہے گا کہ اس میں ایسی اور کون سی چیزیں موجود ہیں جو کہ مجھے پتہ چل جائیں اور باقیوں کو پتہ نہیں ہو ٹھیک ہے جی تو یہ اور بھی کچھ کیوریز ہیں آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ کو کتاب میں بھی اس کی ڈیٹیل مل جائے گی تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اب ایک اور ریزن کی جانب جو کہ تیسرا ریزن ہے ڈیٹا ویئر کو ہونے کا کہ بزنس بہت کچھ چاہتا ہے پہلے زمانے میں جب شروع شروع میں کمپیوٹر آئے تھے تو بزنسز کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں رپورٹ مل گئی بڑی اچھی بات ہے ہمیں ڈیٹا کو ایکسیس ہو رہا بڑی اچھی بات ہے ہمیں الماریاں نہیں کھولنی پڑنی بڑی اچھی بات ہے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے کہ چند سال پہلے موبائل فونز آئے تھے تو موبائل فون پہلے تو اتنے بڑے ہوتے تھے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو آپ کا پاؤں زخمی ہو سکتا تھا یا کسی کو اگر آپ مار دیں تو وہ آپ پہ مقدمہ کر دیتا آپ کے اوپر اس کے بعد موبائل فون چھوٹے ہو گئے بڑے خوش ہوئے لوگ موبائل فون ہلکے ہو گئے. لوگ اور بڑے خوش ہوئے لوگوں نے کہا جی تو بڑی دیر تک چلتا ہے اس بیٹری میں بڑی پاور ہے. پھر کرنا ایسا ہوا کہ موبائل فونس رنگین ہو گئے پھر ان میں ٹونز آ پھر ان میں کیمرے آ پھر ان میں ویڈیو کیمرےز آ اور دا لسٹ گوز آن تو اس مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ورسیٹیلٹی بڑھتی گئی بزنسز اس ورسیٹیلٹی کو استعمال کر کے ان فیچرز کو استعمال کر کے آگے کی طرف بڑھتے گئے اور جب وہ آگے کی طرف بڑھتے گئے تو آگے بڑھنے کے لیے ان کو ایسی چیزوں کی ضرورت تھی ایسے فیچرز کی ضرورت تھی ایسی معلومات کی ضرورت تھی جو ان کو کامیابی سے آگے لے کے جا سکیں اس لیے یاد رکھیں کہ یہ نالج بیس اکانومی ہے تو نالج بیس اکانومی میں بزنسز کو کیا چیز اور چاہیے ہم اس کی طرف مختل سی بات کرتے ہیں بزنسز کو چاہیے ہے کچھ معلومات اور کچھ سے بلکہ زیادہ معلومات چاہیے بزنس کو اور وہ معلومات کیا ہیں بزنس یہ جانا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا واٹ ہیپن واٹ ہیپن سے بزنس خوش تھے کچھ عرصہ پہلے تک پانچ سے زیادہ سال پہلے تک رپورٹس آتی تھیں کام ٹھیک چل رہا تھا کہ یہ تو بڑا کام آسان ہے کہ یہ آپ نے کیو رن کی اور پتہ چلا کہ کسی ایک برانچ میں سیلس کم ہے یا کسی برانچ میں سیلس زیادہ ہو گئی ہیں سیلس بڑھ گئی ہیں یا کسی برانچ میں کسٹمر زیادہ آ رہے ہیں کسی جگہ پہ اے ٹی ایم کارڈ زیادہ استعمال ہوتے ہیں کسی جگہ کم استعمال ہوتے ہیں یہ تو واٹ ہیپنڈ ہو گیا لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ وائٹ ہیپنڈ ہو سکتا ہے جس جگہ اے ٹی ایم کارڈ زیادہ استعمال ہو رہے ہوں وہاں دکانیں شاید زیادہ بن چکی ہوں جہاں پہ لوگ زیادہ شاپنگ کرتے ہیں اور ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ کوئی بتاتا تو نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹا کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ڈیٹا میں ہوتا ہے واٹ کے بعد اگلا سوال آیا کہ وائی اٹ ہیپن وائی اٹ ہیپن ایسا کیوں ہوا تو یہ اگلی اسٹیج آ گئی. یہ ہم آگے کی طرف بڑھ گئے بزنس آگے کی طرف بڑھ گئے بزنس یہاں پہ آگے صرف خوش نہیں ہوئے بلکہ بزنس نے یہ کہا کہ واٹ ول ہیپن کہ اب کیا ہوگا یہ جو اب کیا ہوگا یہ کیسے پتا چلے گا یہ اس کے لیے ماڈلنگ استعمال کی جاتی ہے ماڈلنگ اس کورس کا حصہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اس کا ذکر میں کروں گا اور آگے بھی استعمال کیا جائے گا ڈیٹا مائننگ میں کچھ ذکر ماڈلنگ کا آئے گا کہ ماڈلنگ میں آپ انسان کو یا ایک بزنس کو یا ایک انوائرمنٹ کو میتھمیٹیکل فنکشن سے ریپرزینٹ کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ میتھمیٹیکل فنکشنس کو ریپرزینٹ کرنے سے پہلے آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس انٹیگریٹڈ ڈیٹا ہونا چاہیے اسٹینرڈائز شکل میں ڈیٹا ہونا چاہیے کیونکہ اس ڈیٹا کی بیسس پہ آپ ماڈل بنائیں گے وہ اس ماڈل کو پھر استعمال کر کے آپ بتائیں گے کہ واٹ ول ہیپن اب کیا ہوگا ماڈلنگ کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے ماڈلنگ چلتی آ رہی ہے کچھ عرصے سے لیکن بزنسز میں اس کا استعمال جو ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے اور اور مزید بڑھ بھی جائے گا ایک بہت واضح فرق جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے ہے اور ایک وجہ ہے کہ بزنسز کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کیوں چاہیے وہ یہ ہے what is happening اس وقت کیا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ میرے اس وقت اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں چیک کر سکتا ہوں لیکن اگر ایک بینک کا مینیجر یا چیف ایکزیکٹو یہ جانا چاہے کہ ساری جو برانچز پورے پاکستان میں اس کی آپریٹ کر رہی ہیں ان ساری برانچز میں اس وقت ٹوٹل کیپٹل کتنا ہے اس کو اس کا جواب نہیں مل سکے گا واٹ از ہیپننگ اس کا جواب اسے نہیں ملے گا یا مثال کے طور پہ ٹی وی پہ ایک نیوز فلیش چلتا ہے کوئی خبر آتی ہے کہ جی اسٹاک کریٹ ریٹ اوپر ہو گیا یا نیچے ہو گیا اور لوگ ایک دم سے جو ہے وہ پیسہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں یا خریدنا شروع کر دیتے ہیں اسٹاک کو تو جس بزنس کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے واٹ از ہیپننگ وہ رسپونڈ نہیں کر سکے گا تو یہ اگلی اسٹیج آ گئی کہ ڈیٹا ویئر کیوں ہونا چاہیے اور اس کے بعد کی جو اسٹیج آ گئی جو کہ نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ہیپن آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہو اس کی بھی ایک میں مثال دوں گا میں آپ کو زیادہ میں اس کو اسپیسیفک مثال پہ نہیں جاتا لیکن اس کو آپ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگوں میں ملک کے بارے میں جذبہ کریٹ ہوا کوئی ٹی وی پہ خبر آئی اور لوگوں نے جھنڈے خریدنے شروع کر دیے لوگوں نے جھنڈے خریدے لوگ پیٹریٹک فارم موڈ میں آ گئے اور پیٹریٹزم ان کے ذہن میں آیا اور انہیں جھنڈے خریدنے شروع کر دیے اب میں آپ کو دو بزنسز کا ذکر کروں گا ان کا میں نام نہیں لوں گا ایک بزنس ویئر ہاؤس استعمال کر رہا تھا ایک بزنس ویئر ہاؤس استعمال نہیں کر رہا تھا تو دونوں بزنسز میں پہلے دن ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈس کے حساب سے ان کے تمام اسٹورس پہ جھنڈے بک گئے جھنڈے بک گئے اور انہوں نے بہت بزنس کیا انہوں نے دوسرے دن اسٹور اے جس کے پاس ویئر ہاؤس تھا اور سٹور بی جس کے پاس ویئر ہاؤس نہیں تھا ان کے حالات بالکل مختلف ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سٹور بی میں جھنڈوں کی کیا سیل ہوئی زیرو کوئی سیل نہیں ہوئی اس کے پاس ویئر ہاؤس نہیں تھا سٹور اے میں پہلے ہی جیسی سیل ہوئی اس لیے کہ واٹ یو وانٹ ٹو ہیپن پہلے دن جب سیل ہو رہی تھی وہاں پہ کیوریز رن ہو رہی تھیں ریل ٹائم میں کام چل رہا تھا وہاں یہ پتہ چل گیا تھا سسٹمز کو مینیجرس کو کہ سیل بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور جیسے جیسے سیل ہو رہی تھی اسی وقت آڈرس پلیس ہونا شروع ہو گئے تھے ان کمپنیز کے یہاں جو جھنڈے بناتی ہیں اور جس وقت رات کو سٹور بی کے لوگ خوشی خوشی اسٹور بند کر کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے اس وقت اسٹور اے میں جھنڈے بن کے آ رہے تھے اور اسٹور اے نے بہت بزنس کیا اگلے دن اسٹور بی نے بزنس نہیں کیا what do you want to happen یہ بزنسز چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں در اصل ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اسٹیجز ہیں ایک اسٹیج سے لے کے پانچویں اسٹیج تک اور ان اسٹیجز میں جو بات آپ دیکھ رہے ہیں یا ڈیٹیل میں اگر آپ پڑھیں تو شروع کی جو اسٹیجز ہیں ان میں زیادہ بیچ اورینٹڈ ہیں بعد کی جو سٹیجز ہیں اتنے بیچ اورینٹڈ نہیں ہیں کچھ سٹیجز میں انالیٹیکل کیوریز زیادہ چلتی ہیں کچھ اسٹیجز میں انالٹیکل کیوریز کم چلتی ہیں اور اس طرح یہ گروتھ ہوتی جا رہی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ضرورت کا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیوں ہونا چاہیے ابھی ہم تقریباً ڈیڑھ لیکچر سے آپ سے ساتھ یہ بات ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے سن رہے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیٹا ویئر ہاؤس اور ڈیٹا ویئر ہاؤس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہے واٹ از ایر ڈیٹا ویئر ہاؤس تو ساتھیوں طلبہ اور میرے دوستوں ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس پہ سے اب شاید پردہ اٹھا ہی دیا جائے اسی لیے بھی کہ وہ آپ نے محاورہ تو سنا ہوگا کہ ساری رات ہیر رانجا کا قصہ سنتے رہے صبح اٹھ کے پوچھا کہ ہیر مر تھا کہ عورت تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس از اے کمپلیٹ ریپوزیٹری آف ہسٹوریکل کاپوریٹ ڈیٹا ایکسٹریکٹیڈ فرام ٹرانزیکشن سسٹمس دیٹ از اویلیبل فار ایڈ ہاک ایکسیس بائی نالج یہ ڈیفینیشن ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو چینج نہیں ہوتی جو بدلی نہیں جاتی اب ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ اس ڈیفینیشن کو اس اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا کیا مطلب ہے تو آئیے ہم اس کو اب ڈسکس کرتے ہیں بات ہوئی تھی ڈیٹا ویئر ہاؤس از اے کمپلیٹ ریپازیٹوری کمپلیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ٹرانزیکشنس ہوتی رہی ہیں جو بھی ڈیٹا اکٹھا ہوتا رہا ہے جہاں سے بھی ڈیٹا آیا ہے اس ڈیٹا کو جمع کر لیا گیا ہے اس ڈیٹا کو رکھ لیا گیا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک ڈیفینیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ڈیفینیشن از ازیوم ٹو بی کائنڈ آف ان لیکن جب ہم ڈیفینیشن کو لے کے ریئل ورلڈ میں داخل ہوں گے تو ہم کو ذرا پریگمیٹک ہونا پڑے گا ہم کو ریئلسٹک ہونا پڑے گا ہم زمینی حقائق کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ڈیٹا ویئر میں تمام مکمل ڈیٹا رکھا جاتا ہے اویلیبل ہوتا ہے اٹس اے کمپلیٹ ریپازیٹری آف انفارمیشن یہ ہم ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں یہ خیال رکھیے گا میں بار بار اس پہ اس لیے اسٹریس کر رہا ہوں کہ آگے جا کے میں کچھ اور بھی باتیں کہوں گا اور پھر آپ کو شاید ہو کے جی یہ پہلے کچھ کہا تھا اب کچھ اور کہہ رہے ہیں اگلا پوائنٹ کیا ہے جی کہ اس میں ہسٹوریکل ڈیٹا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہسٹری از اے بیسٹ پرڈکٹر آف دا فیوچر ہسٹری کا صرف پرڈکٹ کرنا ہی ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کیونکہ آپ سیکھتے ہیں آپ ماضی سے سیکھتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہسٹری آپ کو کیوں چاہیے ہے آپ کو ہسٹری اس لیے چاہیے کہ آپ یہ زیادہ بہتر طور پہ جان سکیں کہ آپ نے مستقبل میں بزنس کیسے کرنا ہے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ہسٹوریکل ڈیٹا رکھا جاتا ہے لیکن جو آپ ہسٹوریکل ڈیٹا رکھتے ہیں اگر آپ نے بیس سال کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بزنس میں وہ جو بیس سال کا ڈیٹا ہے وہ ایسی چیزیں آپ کو بتائے کہ جن کا ابھی کوئی ریلیونس نہ ہو تو ہسٹوریکل ڈیٹا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہوگا وہ ہر بزنس ٹو بزنس ویری کرے گا کسی کے لیے زیادہ ہوگا کسی کے لیے تھوڑا ہوگا اور یہ زیادہ تھوڑا جو ہے ریلیٹیو ٹرمز ہیں اس وقت میں ان کو کوانٹیفائی بھی کروں گا مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ایم آئی اے سسٹم جہاں پہ مینٹین کیا جا رہا ہے یہ ایک فرق ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا اور ایم آئی اے سسٹم کا میں اپنے بینک میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے پچھلے ایک سال کی اسٹیٹمنٹ دے دیں انہوں نے کہا جی آپ یہ سائن کر دیں ہم آپ کو سٹیٹمنٹ دے دیں گے مجھے سٹیٹمنٹ مل گئی ایک دن کے بعد میں نے کہا جی مجھے اس سے ایک سال پہلے کی سٹیٹمنٹ دے دیں انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو آپ کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا جی وہ تو جی ہمیں فائلیں کھولنی پڑیں گی وہ تو ہم نکالیں گے رجسٹر اور مجھے سٹیٹمنٹ نہیں ملی مجھے سفارشیں ڈلوانی پڑی کہ بھائی مجھے سٹیٹمنٹ دے دیں اور مجھے پھر بھی سٹیٹمنٹ نہیں ملی اس لیے کہ وہاں ہسٹوریکل ڈیٹا نہیں تھا ہسٹوریکل ڈیٹا اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ ہم کو تاریخ سے بہت پیار ہے ہمیں اس لیے رکھا جاتا ہے اس لیے رکھتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس میں کہ اس ڈیٹا کو استعمال کر کے بزنس کو آگے چلائیں میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر میرے پاس ایک کسٹمر چلا جاتا ہے مجھے چھوڑ کے کسی اور بینک میں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کسٹمر مجھے کیوں چھوڑ کے گیا وہ مجھے ہسٹوریکل ڈیٹا سے پتہ چلے گا اور میں یہ کیوں جاننا چاہوں گا کہ وہ مجھے کسٹمر چھوڑ کے کیوں چلا گیا آپ کو سوال سمجھا میں کیا سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں یہ کیوں جاننا چاہوں گا کہ مجھے کسٹمر چھوڑ کے چلا گیا میں اس لیے جاننا چاہوں گا کہ میں ان کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکوں کہ جو مجھے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد یا تین مہینے کے بعد چھوڑ کے جانے والے ہیں تاکہ میں ان کو آج سے ہی روکنے کی اسٹریٹجیز پہ عمل درآمد شروع کر دوں تو کمپلیٹ رپازیٹری کی بات ہوئی اور بات ہوئی ہسٹوریکل ڈیٹا کی اور تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ ہسٹوریکل ڈیٹا کیوں چاہیے ہوتا ہے ہم اس کی اب بیسکلی ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اس کے بکیو دیڑ رہے ہیں اس کے بال سے کھاد اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیٹا ویر میں ٹرانزیکشن سسٹم سے ڈیٹا جاتا ہے یہ مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اے ٹی ایم مشین جو تھی وہ آپ نے اس پہ کارڈ ڈالا ٹرانزیکشن کی اور ڈیٹا ویر میں کھٹ سے جا کے ایک رو انٹر ہو گئی ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی یا آپ بجلی چلا رہے ہیں اور پنکھا سے اے سی چلایا آپ نے بجلی زیادہ استعمال ہوئی اور ڈیٹا ویئر میں انٹری ہو گئی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ایکٹیو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کی ڈومین ہم ڈسکس نہیں کر رہے وہاں کچھ ایسی ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کورس کا حصہ نہیں ہے تو ڈیٹا ویئر میں ٹرانزیکشن سسٹم سے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے ڈیٹا جاتا ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمس یا او ایل ٹی پی تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے ڈیٹا جاتا ہے اور ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمس کے اندر ڈیٹا کسٹمر سے جاتا ہے میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہوں میں انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں میں بجلی استعمال کرتا ہوں تو ٹرانزیکشن یا ایم آئی سسٹمس کے اندر ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ڈیٹا صرف اور صرف الیکٹرانک فارم میں جانا چاہیے میں آگے جا کے اگلی سلائڈ میں زیادہ اور اس کو ایکسپلین کروں گا تو ہم نے ابھی تک تین باتیں دیکھیں کمپلیٹ ریپازیٹری آف ہسٹوریکل ڈیٹا فام ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ٹھیک ہے جی اگلی بات پہ چلتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے یہ جو میں نے بہت اتنا لمبا میں نے کہا ہے یہ ایک سگنیفیکنٹ ریزن ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ہونے کے لیے اور ڈیٹا ویئر ہاؤس میں یہ چیز ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ اگر ایک صاحب ایک سسٹم بنا کے لاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں جی یہ سسٹم کو چلائیں اور اگر اس سسٹم میں ایڈہاک ایکسس نہیں ہے تو مشکلی ہے کوئی مانے کہ یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے ایڈھاک ایکسس کا کیا مطلب ہے ایڈہک ایکسس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسی کیوریز رن کروں گا کہ جو پری ڈیفائنڈ نہیں ہے پری ڈیفائنڈ کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں یا جس کو میں نے بھی کہا کہ آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز یا او ایل ٹی پی سسٹمز یہ سسٹمز اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ کچھ کیوریز ان پہ بہت تیزی سے چلتی ہیں کچھ کیوریز بہت تیزی سے چلتی ہیں ان کیوریز کی فریکوینسی ان کا پیٹرن ان کا ریٹ آف یوزیج وہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے یہ پہلے سے کیسے پتا ہوتا ہے یہ کسی کو یہ تو نہیں ہوتا کہ جی اینالسٹ جو ہیں وہ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور کہیں جی آج جو ہے نا یہ کیوریز لکھ دی جائیں ایسی بات نہیں ہے سسٹم انالیسز کی جاتی ہے سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے یوزر ریکوائرمنٹ لی جاتی ہیں اس کی بیسس کے اوپر بڑی اسپیسیفک کیوریز لکھی جاتی ہیں پرفارمنس ٹیون کی جاتی ہے سکیما بنایا جاتا ہے اور فکسڈ سیکونس آف کیوریز ایک دو تین یہ کیوریز چلتی ہیں اور ان کیوریز کا پیٹرن رپیٹ ہوتا ہے رپیٹیو ہوتی ہیں اس پہ پرفارمنس اچھی کی جا سکتی ہے یہ ایڈہک کیوریز ہیں ایڈہک کیوریز کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایڈوانس میں نہیں پتہ کہ کیوری کون سی چلے گی اور کب چلے گی اور کتنی دفعہ دن میں چلے, میں چلے گی اور کن دنوں میں چلے گی اور کب کب چلے گی. یہ اڈہاک ایکسیس ہے اس کے بارے میں آپ پتا چونکہ آپ کے پاس ایڈہاک سپورٹ ہونی چاہیے اور آپ کو پتا نہیں کہ کیوریز کی فریکوینسی کیا ہوگی اور وہ کب آئیں گی اس لیے آپ سسٹم ایسا کیسے بنائیں گے کہ جو کہ ہاک ایکسس سپورٹ کرتا ہو اب یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کوئی جادو کی کوئی ایسی بات ہو رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ عام طور پہ ہوگا اس طرح سے کہ جو اینڈ یوزر ہے وہ اس کے پاس ایک جی یو آئی یا گرافکل یوزر انٹرفیس اور پوائنٹ اینڈ کلک انوائرمنٹ ہوگی جہاں وہ موائس ماؤس سے کلک کرے گا موو کرے گا اور اس کی موومنٹ کے ساتھ بیک اینڈ کے اوپر آٹومیٹکلی ایس کیو ایل یا سیکوول جنریٹ ہوگی اور وہ جو سیکول جنریٹ ہوگی وہ پیچھے بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس کو کیوری کرے گی اور وہاں سے جواب نکل کے آئیں گے تو پتہ چلا کہ ڈیٹا ویر خاصی کمپلیکس چیز ہے کہ رن ٹائم پہ جنریٹ ہونی ہے اور ایگزیکیوٹ ہونی ہے وہ بڑی سائنس ہے اس کے اندر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس آپ ذہن نشین کریں میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں میں بات سٹریس کر رہا ہوں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایڈ ہاک کیوریز کو سپورٹ کرتا ہے اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے استعمال کرنے والے کون ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے استعمال کرنے والے یا جو اینڈ یوزرز ہیں وہ کون ہیں وہ نالج ورکرز ہیں یہ نالج ورکر کون سا ہوتا ہے نالج ورکر ڈسیجن میکرز ہوتے ہیں عام طور پہ جو ایم آئی ایس سسٹمز ہوتے ہیں یا جو او ایل ٹی پی سسٹمز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے والے لوگ یا تو ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہوتے ہیں یا کلرکل لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا ٹیکنیکل یوزرز ہوتے ہیں جو ایم آئی اے سسٹمز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ خاصے ان کے پاس ٹیکنیکل نالج بھی ہوتا ہے وہ جانتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آئی ٹی ورکرز ہوتے ہیں آئی ٹی لٹریٹ ہوتے ہیں وہ چند اپلیکیشنس کو استعمال کرنا اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ایسا نہیں ہوتا جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اینڈ یوزرز ہیں وہ نالج ورکرز ہیں وہ ڈسیزن میکرز ہیں ایک ادارے میں کتنے ڈسیجن میکر ہوتے ہیں پچاس ساٹھ نہیں ایک ادارے میں چند ڈسیزن میکرز ہوتے ہیں چند ہوتے ہیں لیکن آئی ٹی یوزرس آئی ٹی ورکرس بہت سارے ہوتے ہیں تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کو استعمال کرنے والے لوگ چند ہیں اور وہ نالج ورکرز ہیں وہ ڈسیزن میکرز ہیں دے آر ناٹ ویری آئی ٹی پروفیشنٹ آئی ٹی لٹریٹ نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتہ کہ تھرڈ نارمل فام کیا ہوتی ہے اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تھرڈ نارمل نام ہے ان کو ایسے سوالوں کے جواب چاہیے جن سے وہ بزنس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکیں اس کو آگے لے جا سکیں اس کے ساتھ ہم اب اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں میں نے آپ کو ایک کلاسیکل ڈیفینیشن بتائی ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اس کے علاوہ بھی اور ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں اس لیے کہ ایک چیز کو دیکھنے کے مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں لوگ مختلف طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جو اتھارٹیز ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ان میں سے ایک اتھارٹی نے اپنے ایک اپنا زاویہ بتایا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بارے میں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس وہ چیز ہوتی ہے وچ از سبجیکٹ اورینٹیڈ یہ سبجیکٹ اورینٹیڈ کیا ہوتا ہے سبجیکٹ اورینٹیڈ کا مطلب یہ ہوا میں آپ کو ایک بینک کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بینک میں چیکنگ اکاؤنٹس بھی لوگوں کے ہیں سیونگ اکاؤنٹ بھی ہیں اے ٹی ایم کارڈ بھی استعمال کریں کریڈٹ کارڈ بھی لیے ہوئے ہیں گاڑی بھی لیز کی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ کس کے بارے میں یہ کسٹمر کے بارے میں ٹھیک ہے جی اس بینک میں کسٹمرس کے بارے میں ان کے ایچ آر سسٹم بھی ہو سکتے ہیں ان کے اکاؤنٹنگ سسٹمز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کسٹمر کا ایک ویو نہیں دے رہی جس وقت آپ کی اپلیکیشن لائن آف بزنس کو کراس کر جائے ٹھیک ہے جی اور وہ سبجیکٹ سینٹرک ہو جائے سبجیکٹ کسٹمر ہو سکتا ہے سبجیکٹ ریجن ہو سکتا ہے سبجیکٹ پروڈکٹ ہو سکتا ہے تو جب آپ کی سبجیکٹ اورینٹیڈ ایپلیکیشن ہوگی تو وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوگا یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ میں سبجیکٹ اورینٹیڈ کا اور یہاں بات ختم ہو گئی آ اس کی اور بھی ڈیٹیلز ہیں ہم آگے اور ڈیٹیلز میں بھی جائیں گے اس کے بعد اسی جو ڈیفینیشن کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس از انٹیگریٹیڈ انٹیگریٹیڈ سے کیا مطلب ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ میں ایک میں ایک بزنس ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے کچھ جو میرے امپلائیز ہیں میں ایک ایسا بزنس ہوں کہ جس میں پچاس ہزار امپلائیز ہیں مثال کے طور پہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بزنس جس کے پچاس ہزار سے کم امپلائیز ہو وہ ڈیٹا ویراؤز نہیں رکھ سکتا اس کا یقینا یہ مطلب نہیں ہے تو وہ جو میرے پاس بزنس ہے اس میں میرے کسٹمر میرے جو امپلائیز ہیں جن کو میں اپنا کسٹمر بھی کہہ سکتا ہوں ان کا فائنینشیل ریکارڈ ہے کہ جی انہوں نے اتنا قرضہ لیا تھا اتنی قسطیں ادا کر دی ہیں وہ ایچ آر سسٹم میں مینٹین ہو رہا ہوگا میرے پاس یہ یا اکاؤنٹنگ سسٹم میں مینٹین ہو رہا ہوگا میرے پاس یہ معلومات ہے کہ جی میرے ایک یہ ہیں صادق محمد صاحب سے فار ایگزامپل ان کے اتنے بچے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کی اتنی عمر ہے کسی اور سسٹم میں میڈیکل سسٹم میں یہ چیز مینٹین ہو رہی ہوگی کہ جی ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا وہ پیرنوں لنگڑا کے چلتے ہیں یا کچھ اور بات ہے ٹھیک ہے ایک اور سسٹم ہوگا جہاں پہ یہ معلومات ہوگی کہ جی ان کی یہ یہ کوالیفکیشن ہے انہوں نے یہ یہ ڈگریاں لی ہوئی ہیں ان کا اتنا ایکسپیرئنس ہے اینڈ یہ لسٹ آگے بھی جا سکتی ہے تو ہم بات کرے تھے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ایک اور ویو کے بارے میں تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا ٹائم ویریئنٹ ہوتا ہے ٹائم ویرینٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آئے گا اس کے ساتھ ایک ٹائم اسٹیمپ لگ جائے گی تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم جو پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ پاسٹ کے کون سے حصے کو دیکھ رہے ہیں یہ ٹائم ویریئنٹ اور جو ڈیٹا اس میں آ جائے گا اس کے ساتھ ٹائم سٹیمپ لگ جائے گی اس ڈیٹا کو آپ نے چینج نہیں کرنا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے جو چیکنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے بینک میں چیکنگ اکاؤنٹ آپ اے ٹی ایم کارڈ ڈال رہے ہیں تو فاک سے اے ٹی ایم کی بہت ساری مثالیں آ رہی ہیں اے ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں پیسے نکلواتے ہیں یا چیک کیش کراتے ہیں تو آپ کا بیلنس چینج ہوتا رہتا ہے بیلنس ظاہر چینج ہی ہوگا نا جی چیک جمع کرائیں گے بیلنس بڑھ جائے گا پیسے نکلوائیں گے بیلنس گھٹ جائے گا تو آپ کا ڈیٹا چینج ہو رہا ہے ویلو چینج ہو رہی ہے چیکنگ اکاؤنٹ کا بیلنس چینج ہو رہا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو آپ ایک سمری انسرٹ کر دیں گے وہ یہ ہوگی کہ فار ایگزامپل کہ اس ہفتے چیکنگ اکاؤنٹ کا بیلنس کیا تھا اور اس سے اگلے ہفتے چیکنگ اکاؤنٹ کا بیلنس کیا تھا آپ جو پچھلا ڈیٹا ہے اس کی ویلو کو چینج نہیں کریں یہ ٹائم یہ چیکنگ اکاؤنٹ کی ویلیو تھی اس ٹائم پہ یہ چیکنگ اکاؤنٹ کی ویلیو تھی اور آخری بات جو دوسرا ویو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ہے کہ نان وولٹائل ہوتا ہے نان وولٹائل کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کا ون وے ٹکٹ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہاں سے باہر نہیں آتا تھیوریٹیکلی تھیوریٹیکلی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو آپ کے او ایل ٹی پی سسٹمز ہوتے ہیں اس میں جو ڈیٹا جاتا ہے وہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو اپنے بینک کی مثال دی تھی کہ چونکہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی پچھلے سال کا ڈیٹا رکھنے کے لیے تو انہوں نے ڈیٹا اتھار دیا تھا اتار دیا تھا اس لیے وہ مجھے بینک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے تھے ڈیٹا ویر میں جو ڈیٹا جاتا ہے اس کو رموو نہیں کیا جاتا اس کو ڈلیٹ نہیں کیا جاتا صرف دو ایکسپشنز ہیں پہلی ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر کرپٹ ڈیٹا چلا گیا ہے غلط ڈیٹا اس کے بارے میں کافی لیکچرز ہوں گے تو اس وقت ہم ڈیٹا جو کرپٹ ڈیٹا تھا اس کو ٹھیک کر دیں گے یا اس کو نکال دیں گے یہ ایکسیپشن ہے دوسری ایکسیپشن یہ ہے کہ ڈیٹا کی والیوم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کو سٹور کرنا اس کو آن لائن رکھنا اکنامیکل نہیں رہا فیزیبل نہیں رہا یا ڈیٹا اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اس یہ پرانا لف سبجیکٹو ہے پرانا ایک سال بھی پرانا ہو سکتا ہے پانچ سال بھی پرانا ہو سکتا ہے ڈیٹا اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب جب اس کو آپ ویئر ہاؤس میں رکھیں گے اور کیوریز میں اس کے ریزلٹ ریفلیکٹ ہوں گے تو جواب اتنے ٹھیک نہیں آئیں گے تو ساتھیوں ہم نے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا دوسرا ویو بھی دیکھا جیسے ہر بندے کی بات سننی چاہیے لیکن ہر بندہ وہ جو کہ اتھارٹی اپنی فیلڈ میں ہو تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے دوسرے ویو کے ساتھ ہم اپنا لیکچر ٹو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی خدا حافظ